اس پر رزق کھول دیا یہاں تک کہ اس نے ہمسایوں اور رشتے داروں کو بھی اس رزق سے حصہ پہنچایا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو کیا کرنا چاہیے جب گھر میں داخل ہوں تو پہلے سلام کرنا چاہیے گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو اسلام ایوہ ورحمت السلام نبی رحمۃ اللہ وبرکاۃ السلۃ یا رسول اللہ اسلام کہہ لیں اور گھر والے ہیں تو اب ان پر سلام کر کے پھر ہو اللہ شریف پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اللہ میں خوب خوب اور بہت بہت برکتیں ہوں گی ماہ رجب ماہ میں ہے میرے نبی پیارے نبی سونے نبی اچھے نبی مکی مدنی مصطفی شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی ستائیسویں شب مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر کیا جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں اس کے شروع میں ہے سہیان اللہ اسرو من المسد الحرام الاقس اللّی بارکنح اللہ یہ پوری آئٹ ہے مکے سے بیت المقدس کا سفر ہوا اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اگر اس کا کوئی انکار کرے گا دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کافر ہو جائے گا اور بیت المقدس مسجد اقسا سے آپ نے آسمانوں کی سیر کی سدرت المنتہا تک کی سیر کی اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے کیونکہ اس کا ذکر احادیث میں موجود ہے اور صدرت المنت سے لام مکان تک کا جو سفر آپ کا ہوا اس کا انکار کرنے والا خاطی ہے خطا کار ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی معراج دیگر انبیاء کی معراج سے ارفا و اعلیٰ ہے دیگر انبیاء کی معراج کا بھی کچھ انشاءاللہ شاء ذکر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج کرائی حضرت موس علیہ السلام کو معراج ہوئی اور حضرت ادریس علا نبی شناخل صلاح وسلام کو بھی معراج ہوئی وہ معراج کیا تھی مختصرا اس کا بھی ذکر کیا جائے گا اور انشاءاللہ یہ بھی عرض کیا جائے گا کہ معراج مصطفیٰ سب سے ارفا و عالی ہے پہلے سنیے اعلی حضرت کیا بارگاہ سالت میں پیش کر رہے ہیں صلو علیہ <وآلہی> سلو <علیہ> الحا علہی سلو <علیہ> الحا علہی سلو الحا علیہ وہ <وآلہی> <سلو علیہ وآلہی> <سلو علیہ وآلہی> <وحی> <مقا> کے مکی ہوئے سر عرشتات نشی ہوئے آمدل. وہ گیلا کے مکی ہوئے سارے عرشتات نشی ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان سلو علیہ ہی ولی سلو علیہ عال ہی سارے عرش پر ہے تیری گزرے دل فرش پر ہے تیری نظر سارے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر مالا کو تو مل گم کو شہ مالا کو تو ملک کوئی گم نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں سلو علیہ کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر اے میرے عقا اے میں والے دولا آپ عرش پر گزر رہے ہیں تو اس وقت بھی دل فرش پر ہے تیری نظر ہمارے دلوں پر اس وقت بھی آپ کی نظر ہے اور ملکوت میں ملک میں کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جو تجھ پر یعنی آپ پر ظاہر نہ ہو سرے ارش فرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملک تو ملک میں کوشش ملک تو ملک میں کوشش ہے نہیں وہ جو تجھ پہ ایان ہی سلو ال سلو علیہ آلگی وہ کمال حسن حضور گئے گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال گسن حضور ہے کے گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شم ہے کہ دعا نہیں سلو الگ سلو الگ مرحبا اللہ کی نیا مرحبا کسمت کی قسم مرحبا مرحبا مرحبا دورات کی مرحا مرحبا مرحبا مرحبا, مرحبا مرحبا مرحبا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کرام علیم صلاحت وسلام کو بھی معراج سے نوازا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف جتنے بھی رسول بھیجے انہیں ان کے مرتبے کے مطابق معراج بھی کرائی لیکن جیسی معراج میرے اور آپ کے آقا کو عطا ہوئے سبحان اللہ جو خصائص و مراتب شب اسرا کے دولا کو عطا ہوئے وہ آپ ہی کے ساتھ خاص ہیں کسی کو ایسی معراج نہیں ہوئی پرانی کریم میں حضرتِ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناہ علیہ الصلاة والسلام کی معراج کا ذکر پارہ ساتھ سورہِ انعام کی آیت نمبر 75 میں ہوتا ہے سنیے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اس لیے کہ وہ عین الیقین یقین والوں میں ہو جائے تو جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علی سلاط وسلام کو دین میں بنایتا فرمائی تو اسی طرح اللہ تعالی نے انہیں آسمانوں اور زمین کے ملک دکھائے تو اس آیتے پاک میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علا نبی ہین ولی صلاح و السلام کی معراج کا ذکر ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس سے آسمانوں اور زمین کی مخلوق مراد ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو معراج ہوئی اس میں آپ نے آسمانوں کی مخلوق کو دیکھا زمین کی ساری مخلوق کو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں جد مستفی بھی ہیں سرحان اللہ آپ کو ایک چٹان پر کھڑا کیا گیا اور آپ کے لیے سماوات مکشوف کیے گئے کھول دیے گئے آپ نے عرش کو دیکھا کرسی دیکھی آسمانوں کے عجائب دیکھے جنت کو دیکھا اور جنت میں جو آپ کا خاص مقام تھا حضرت سعدمہ ابراہیم خلیل اللہ علا نبی جینا ولی سلاط اسلام نے وہ بھی ملاحظہ فرمایا آپ کے لیے زمین کشف فرما دی گئی آپ نے سب سے نیچے کی زمین تک نظر فرمائی اور زمینوں کے عجائب بات ملاحظہ فرمائے آسمان بھی ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے آسمان اور زمینیں دکھائی گئیں وہاں کے آجائے بات بھی دکھائے گئے اب اس میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے کہ یہ آپ کا دیکھنا دل سے تھا یا سر کی آنکھوں سے تھا مرحل آپ پر ہر ظاہر و مخفی چیز سامنے کر دی گئی اور خلق کے اعمال میں سے ابراہیم علیہ سلاد وسلام سے کچھ بھی نہ چھپا تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا علیہ صلاح والسلام اسلام کو علم غیب بخشا آسمانوں اور زمین کے ملکوت آنکھوں سے دکھائے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز دکھائی بھی گئی آسمانوں زمینوں کو جنت دوزخ ارچ و کرسی وغیرہ کی سیر بھی کرائی گئی یعنی حضرت ابراہیم خلی اللہ علیہ نبی جنا و, و اسلام کی جہاں جہاں نگاہ پہنچی میرے اکالی علیہ وسلام ب بنفس نفیس وہاں خود پہنچ گئے کیا شان مستفی کی آسمانوں میں بلکہ وہاں سے ورا وہاں سے بھی آگے جہاں حضور پہنچے وہاں نہ وہاں تھا نہ کہاں تھا سبحان اللہ میں ابراہیمی کا مقصد کیا بتایا گیا کہ ہم نے یہ نشانیاں انہیں اس لیے دکھائی کہ وہ دیکھ کر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں کیونکہ ہر ظاہر و مخفی چیز ان کے سامنے کر دی گئی تھی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علا نبی شنا علیہ سلاۃ والسلام کو عظیم معراج ہوئی مگر ہمارے آکا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج آپ سے بہت بڑھ کر ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور میرے آقا علیہ تو اسلام وہاں پر پہنچے آپ نے شب معج آسمانوں کی سیر فرمائی آسمانوں راستے میں کئی مشاہدات ہوئے اور انبیاء کرام کو ملاقات کا شرب بخشا سدرات المتہا پر پہنچے آپ نے جنت کی سیر فرمائی جہنم کو ملاحدہ فرمایا اور خاص قرب خدا آپ کو نصیب ہوا سبحان اللہ امیر علیہ سنت قصیدہ معراج جو آپ کا کلام ہے اس میں کتنے وہ پیارے پیارے اشعار لکھتے ہیں سبحان اللہ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, مرحبا. اے صف آرا سب ہو ملک اور علما خلد سجاتے ہیں آرا سب ہو سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرشے پر میں خدا کے آتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, مرحبا بام مرحبا میراج کی شب تو یاد رکھا میراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے میراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے لیں گے اتار اسی امید پہ ہم اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, مرحبا مرحبا مرحبا قربان میں شانو از مت پر قوربان میں شانو از پر سوئے ہیں چین سے بستر پر قربان میں شانو از مت پر سوئے ہیں چین بستر پر جب ریلے امی حاضر ہو کر جب ری حاضر ہو کر کا ججھے تو سناتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا عنا کی رشوت مربوط مر باج کی اسمت مر با پورا سوراج مر با آسپا کسے مر باسپا کی شوق مر بر نبیوں کی مامت مر مرحبا مرحبا صد مرحبہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ سلاۃ والسلام کی معراج کا ذکر سور آراف پارانو سے آٹ نمبر 143 سے عرض کیا جاتا ہے حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علی نبی ہنا ولی سلاط و السلام کی بہت شان و عظمت ہے قرآن پاک میں جس نبی کا ذکر سب سے زیادہ ہوا وہ حضرت موس علیہ سلاۃ وسلام تو پارا نو سر اعراف کی آئٹمبر ایک سو تینتالیس میں ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا جَاء قال ربي يرني أنظر إليك قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِيقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ترجمہ کنز ایمان اور جب موسا ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا عرض کی اے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا تاکہ میں تجھے دیکھوں فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عن قریب تو مجھے دیکھ لے گا پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا اسے پاش پاش کر دیا اور موسا گرا بے ہوش پھر جب ہوش ہوا بولا پاکی ہے تجھے میں تیری طرف رجوع آیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں اے آشقان رسول اللہ تعالی نے حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علا نبی جینا والی ہی سلاد سے کلام فرمایا اس کلام کی حقیقت کیا ہے ہماری کیا اوقات ہے ہم اس پر کلام کر سکیں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سینا مساق علیم اللہ علی علیہ نبی علیہ صلاط وسلام کلام الہی سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے تہارت کی پاکیزہ لباس پہنا روزہ رکھا اور پورے سینا میں حاضر ہوئے سینا پہاڑ اللہ تعالی نے ایک بادل نازل فرمایا اس بادل نے پہاڑ کو ہر طرف سے گھیر لیا بارہ میل کے فاصلے سے وہ پہاڑ گھر گیا اب وہاں سے شیاتین علیحدہ کر دیے گئے زمین کے جانور علیحدہ کر دیے گئے یہاں تک کہ سات رہنے والے فرشتے ملائکہ جو ہیں وہ بھی علیحدہ کر دیے گئے حضرت سئینا موسا کلیم اللہ علاء نبی جنا و سلاط اسلام کے لیے آسمان کھول دیا گیا حضرت سعین موسا کلیم اللہ علا نبی علیہ ولاۃ والسلام نے فرشتوں کو دیکھا کہ ہوا میں کھڑے آپ نے اللہ تعالی کے عرش کو صاف دیکھا یہاں تک کہ الواح پر قلموں کی آواز سنی اللہ تعالی نے آپ سے کلام فرمایا آپ علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کی اس نے اپنا کلام کریم سنا کر نوازا حضرت جبلیل امی علیہ سلام آپ کے ساتھ تھے مگر اللہ تعالی نے حضرت موس علیہ سلام سے جو کچھ فرمایا وہ انہوں نے نہیں سنا حضرت موس علیہ سلاۃ وسلام کو جب کلام ربانی کی لذت ملی تو اس لذت نے اللہ تعالی کے دیدار کا آرزو مند بنا دیا سبحان اللہ چنانچہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یارب مجھے اپنا جلوہ دکھا میں تیرا دیدار کر لوں صرف دل سے نہیں خیال سے نہیں بلکہ آنکھوں سے میں تیرا دیدار کروں تو نے میرے کان سے حجاب اٹھا دیے میں نے تیرے کلام قدیم کو سنا ایسے ہی میری آنکھ سے پردے ہٹا دے تاکہ تیرا جمال دیکھ لوں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تم دنیا میں میرا دیدار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں یہی سما تھا یہی سما تھا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 کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے تبارہ اللہ شان تیری تجھی کو زب ہے بی نیازی کہیں تو وہ جوش جوشرانی کہیں تقازے وصال کے تھے کہیں <تصح> تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے غور کیجئے کہ حضرت مصالحی سلا تو سلام عرض کرتے ہیں ربی ارنی انظر الیک اے رم میرے مجھے اپنا دیدار دکھا تاکہ میں تجھے دیکھوں تو کیا ارشاد ہوتا ہے لنگ ترانی تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا اور سبحان اللہ, اللہ کی شان بے نیازی دیکھیے کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں حضرت جبریل امی علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے وہ حضرت امانی ردی اللہ تعالی عنہ کی چھت مبارک کو شک کر کے حاضر ہوتے ہیں اور اپنی کافوری چہرے کے ساتھ آقا کے تلووں کو مس کرتے ہیں اور آکا لی سلا سلام بیدار ہوتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تبار کل شان تیری تجھی کو زوا ہے بے نیازی تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وشال کے تھے کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وشال کے تھے اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے حبیب کو میراج کروائی وہ حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علا نبی نا علیہ سلاط والسلام کی معراج سے و عالی ہے حضرت مس علیہ السلام کی معراج دنیا کے درخت پر ہوئی اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ پارہ بیس سور قصص کی آیت نمبر تیس ہے نو فی بک مبارک من روح برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی اور اپنے محبوب علی صلات و سلام کی معراج سدرۃ المنتہا اور دو سے اعلی تک بیان فرمائی چنانچہ ارشاد ہوتا ہے پارہ سپراہ سورہ نجم کی آئت نمبر چودہ پندرہ تفسیر سرات الجنان سے اگر آپ سورہ نجم یہ نو جلد میں ہے سرات الجنان کی آپ سورہ نجم کی تفسیر پڑیں گے نا بالخصوص جو معراج کا ذکر ہے وہ اٹھارہ آیتیں شروع کی اس میں ہیں تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اور خوب عشق کے مصطفیٰ بڑھے گا ارشاد ہوتا ہے عند صدرت المنتہا رند جنت الم صدرت المنتہا کے پاس اس کے پاس جنت الم علیہ السلام کی معراج دنیا کے درخت پر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سرا تل اور پھر سے آلہ تک مسال و سلام پر حجاب نار سے تجلی ہوئی ارشاد ہوتا ہی فلم جا نو دیا امبوری کا مناری پارا انیس سور نمل آٹ نمبر آٹھ پھر موسا آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی اس موسا کو جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی اور الا حضرت فتح و رضویہ جلتیس میں لکھتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوائے نور سے تجلی ہوئی وہ بھی غایت تفخیم و تعظیم کے لیے با الفاظ ابہام بیان فرمائی گئی اس یق سوتما یق جب چھا گیا سدرا پر جو کچھ آ گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت سعمہ موساک علی ملا علا نبی جینا ولی سلاۃ وسلام سے تور پر کلام کیا اس کلام کو سب پر ظاہر فرما دیا سب کو بتا دیا وہ انخ ترت کا فستمی علما یوہا اندنی ولاذری اور آگے آ ہیں اور میں نے تجھے پسند کیا تو اب اسے غور سے سن جو وہی کی جاتی ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ تور پر کلام ہوا علیہ السلام سے اور ہمارے آقا علیہ تو اسلام سے کہاں کلام ہوا فوق السماوات مع آسمانوں سے اوپر اور جو کلام ہوا جو مکالمہ ہوا اسے سب سے چھپایا گیا کسی کو نہیں بتایا گیا ارشاد ہوتا ہے سورہ نجم کی آئے نمبر دس میں وہ اوہ لوہ پھر اس نے اپنے بندے کو وہی فرمائی جو اس نے وہی فرمائی اوہ اوہار کے جو چٹ کے دنا کے باغ میں ما اوہ اوہار کے جو چٹ کے دنا کے باغ میں بلبلے سد رات اس کی بو سے بھی میں حیرم نہیں اور تو کیا بتائے گا جو اللہ تعالی نے محبوب کے قرب میں جو باتیں ہوئی جو وہی ہوئی کوئی اور تو کیا بتائے گا اس سے تو حضرت جبریل امی علیہ السلام بھی باخبر نہیں ہے انہیں بھی پتہ نہیں آلہ حضرت کیسی بڑی بات فرما ما اوحا کی جو چٹ کے جو چٹکے تنا کے باغ میں ان سے جو چٹ کے دنا کے باغ میں بلبلے سدھ رات اس کی بو سے بھی محرم نہیں بلبلے سدھ رات اس کی بو سے بھی محرم نہیں مرحبا اللہ کی عائت کی رسمت آقا کی رفعت مر مرحبا بہ نبوت مرحبا میرا کی بسرت مرحبا کیرخ کی سرعت مرحبا آقا کی مرحبا آقا کی نے مرحبا مر مر امامت مر کی مرحبا صد مرحبا, صد مرحبا میرے آت میں مفتی احمد یارخہ نعیمی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے آج جو ہے یہ مشکا شریف کی شرح اور مفتی احمد یارخان نعیمی نے بہت آسان شرح لکھی ہے اگر اس کو پڑھیں تو ایمان تازے ہو جائیں گے علم دین کے بس وہ دریا بہ جائیں گے اللہ میں نصیب کرے آپ کلیم و حبیب کا فرق لکھتے ہیں کہ کلیم کون اور حبیب کون حبیب کی شان کلیم کی شان سبحان اللہ کلیم یعنی حضرت موس علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا کلیم وہ جو رب سے کلام کرنے تور پر جائے اور حبیب یعنی ہمارے آقا شب اصرا کے دُلہ حبیب وہ جسے رب کلام کرنے کے لیے عرش میں بلائے مثال سلام تور پر آتے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو جو کلام سنانے کے لیے بلایا تو عرش پر عرش سے اوپر اپنے قرب خاص میں بلایا خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل وہ جو باہر کا دوست ہے حبیب وہ جو درون سراہ ہو کلیم وہ جو تجلی صفات کی جھلک کی تاب نہ لائے جب اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ پاش پاش ہو گیا موس علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور سبحان اللہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تبارہ و تعالی کا دیدار کیا تو ذاتِ کبریا کو دیکھا اور مسا علیہ السلام کی طرح بے ہوش نہیں ہوئے بلکہ ہمارے آقا مسکراتے رہے کس کو دے کھائے من سا سے پو چ کس کو دے کھا کے منہ سا سے پو چھوالوں کی ہمت پہلا کو سلا آخوالوں پہ لاکھوں سلام مصطفی جانے رحمت پہ دا سلام شمع بج میری دائت پہ لا کو عزمِ جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ ساحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ علیہ السلام علیہ السلام سے جو رازدارانہ گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ سنا دی اور جو محبوب سے ہم کلامی ہوئی وہ کسی کو نہیں بتائی سبحان اللہ کلیم حضرت مسا کلیم اللہ علی نبی نا والی سلا تو وہ جن کا عصا لاٹھی مبارک غضب کا اشدہ یا آپ اصہ مبارک ڈالتے تھے تو بہت بڑا اشدہ بن جاتا تھا اور حبیب وہ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں جس کا عصا گرتوں کا سہارا ہو عصائے کلیم اشدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلیم اجدہائے غضب تھا گروں کا سہارا محمد سل آڈے ہے وسل سل لاہو وسلم زیرے پائے موہ مد سل لل وسلم صلی اللہ علیہ ادے وسلو کلیم اللہ وہ جو رب سے عرض کرے کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں اور حبیب وہ اللہ تعالیٰ فرمائے لن ترانی اور حبیب وہ جسے اللہ تعالی تقاضوں سے بلائے دیدار دکھائے یا محمد فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتی احمد یار خان نہیں رحمتہ اللہ تعالی علیہ اپنی بڑی پیاری کتاب شان حبیب الرحمان یہ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ عشق رسول موجے مارے گا فرماتے ہیں تمام درجات جو انبیاء کرام کو الگ الگ اتا ہوئے وہ تمام مصطفی کریم کو عطا ہوئے بلکہ اس سے بڑھ کر حضور کو عطا ہوئے حضرت مسا کلیم اللہ علاء نبی جناح ولی سلاط وسلام کو یہ درجہ ملا کہ کوہے طور پر جا کر رب سے کلام کرتے تھے حضرت سعدہ اللہ رلاء نبی جناح ولی سلاط والسلام چوتھے آسمان پر بلائے گئے حضرت سیدنا ادریس علاء نبی جناح ولی سلاط و السلام جنت میں بلائے گئے تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو اپنے پیارے نبی کو ہمارے آکا کو وہ معراج کرائی جس میں اللہ تعالی سے کلام بھی ہوا آسمانوں کی سیر بھی ہوئی جنت کی سیر بھی ہوئی جہنم کا معائنہ بھی ہوا مفتی صاحب لکھتے ہیں سورے مراتب ایک میں میں طے کرا دیے اور پھر بڑا فرق کوہ تور اور اڑش رسول میں کہ حضرت کلیم جاتے ہیں اور محبوب بلائے جاتے ہیں پرک مت لو بوتا کا دے کے کوئی کورو میں اے راج سمجھ کوئی کوئی بے ہوش جل میں گم ہے کوئی کس کو دے کھائے مو سو چھوئ کس کو دے کھائے مو کس کو مو کوئی آنکھ والوں کی مت لاکھوں سلام آنکھ والو کی سلام نہ عرش ایمن نہ انی ذاہب میں مہمانی ہے اہل حضرت کیا فرماتے ہیں نہ عرش ایمن نہ انی ذاحبن میں مہمانی ہے نہ لطف ادن یا احمد نصیب لن ترانی ہے مصالح سلام نے فرمایا تھا انی راہب ان الا ربی سیاح دین میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا مجھے راہ دکھائے گا اور حدیث میں ہے کہ رب تعلی نے ہمارے آکا مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے شب مراج فرمایا علیہ السلام کو کیا فرمایا لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا تو میرا دیدار نہیں کر سکتا اور شب میراج اپنے حبیب سے کیا فرمایا ادنو یا احمد ادنو یا محمد ادنو یا خیر البری یا اے پاس آ اے احمد. پاس آ اے محمد پاس آ اے تمام جہاں سے بہتر کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سعید اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت فرماتے ہیں تورے موسی چرخ عیسی کیا مساوی دنا ہو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو کابا کا سعینی آؤ اتنا قرب دو ہاتھ کا فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم اور موسا علیہ السلام تور پہ بلائے جاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ سلام چوتھے آسمان پر بلائے جاتے ہیں تو کیا تور تورے موسا اور چرخے عیسی مساوی دنا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا سب جہت کے دائرے میں سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو سمتے کتنی ہیں چھ مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے اور ہمارے اکالی سلا تو سلام شش جی سے ورا لا مقا پر تشریف لے گئے وہاں کوئی سمتی نہیں تھی ادھر ادھر اوپر نیچے کچھ بھی نہیں تھا وہاں سب مکان تم لا مقا میں سبحان اللہ سب مکان تم لامکان میں تن تم جانے صفا ہو سبحان اللہ لا مکان تک اجالا ہے جس کا سکاؤ گے لام تک اجالا حج سکاو گے لام تک اجالا حج سکاؤ گے تاجداروں لامکان لا کا اجالا لا وہ ہمارا نبی, نبی لامکان لا کا اجالا لا ہمارا نبی ملک کے کا دار تاج دار روکا کا آقا ہمارا نبی تاج دار رو کا آقا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو نا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی شایا ہے عرش خدا پہ جلوس جس کو شاع ہے عرش خدا پر جلوس ایسی شان والا ہمارا نبی سبحان اللہ حضرت مسا علی سلاطلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دیدار کی تمنا کی تو اس سے ہمیں علماء نے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے جبھی جب تو علیہ سلام نے درخواست کی نا اور اگر ممکن نہ ہوتا تو اللہ تعالی ایسی دعا کرنے سے منع فرما دیتا صحیح بخاری شریف میں ہے حدیث نمبر 7443 ہزار حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی سے روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا رب از اجل کلام فرمائے گا اس شخص کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا نہ کوئی پردہ ہوگا جو اس کے رب کو دیکھنے سے مانے ہو تو آخرت میں مومنوں کو اللہ تعالی کا دیدار ہوگا تفسیر صراط الجنان سورہ انعم کی آج نمبر 103 یہ تفسیر آپ ملاحظہ کریں گے تو انشاءاللہ اس تعلق سے آپ کی معلومات میں خوب اضافہ ہوگا حضرت سینا موسا کلیم اللہ علیہ نبی ہین ولی سلاط اسلام نے ربطبارہ کا وعلی کا کلام سنا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد آپ کی سننے کی طاقت بہت بڑھ گئی کتنی بڑھ گئی آپ تیس میل کی مسافت سے اندھیری رات میں پتھر پر سیاہ رنگ کی چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو سن لیا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے واللہ وہ سن لیں گے فر کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آگ کرے دل سے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے علی سلاح تو رب تبارک کا واطلہ کا کلام سننے کے بعد تیس میل کی مسافت سے سیاہ چونٹی کی پتھر پہ چلنے والی آہٹ اور سنسناٹ سن لیا کرتے تھے اور ملا معین الدین ہروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوہے طور پر جب مثال صلاحت اسلام نے رفتارہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تو آپ کے چہرے اقدس پر اب کسی کو نگاہ کرنے کی مجال نہیں رہی آپ اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ کر رکھتے تھے کیونکہ آپ کے رخ مبارک پر نورانیت کے جلوے دیکھنے کی کسی میں برداشت نہیں تھی وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو یہ تو مصالح سلام کی شان ہے نا مصالح السلام کے آگاہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی کون دیکھ سکتا ہے حضرت سیدنا ادریس علی نبی جنا علیہ سلاۃ وسلام کی معراج کا بھی قرآن میں ذکر ہے وف قرفل کتاب ادریس ان سدیقن سدیق نبی علی اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو بے شک وہ صدیق تھا غیب کی خبریں دیتا اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا تو آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا اور کسی نے کہا آسمانوں پر گئے ادریس و عیشا ادریس و شک نہیں آسمانوں پر گئے ادریس و عیسا شک نہیں دم میں سیر لامکاں معراج اصرا اور ہے دم میں سیر لامکاں معراج اصرا اور ہے اعلی حضرت کے والد گرامی نے لکھا ہے کہ یہ معراج کا سفر جو ہے تین یا چار سیکنڈ میں ہوا ہے تین چار ساعت میں حالانکہ سدرت المنتہا کتنا سفر ہے پچاس ہزار سال کا اس سے آگے تو اللہ جانے کتنا سفر ہے اور اللہ کی قدرت دیکھیے سرحان اللہ اللہ تعالی نے وہ سیکنڈز میں اپنے محبوب کو یہ سیر کرو تو آسمانوں پر حضرت ادریس علیہ السلام سلام گئے حضرت عئیس علیہ سلام گئے کوئی شک نہیں ہے مگر دم میں آنن فانن سیر لامکاں میں راج اسرا اور ہے حضرت سیدنا مدریس علاء نبی جینا علیہ سلاۃ وسلام کے آسمان پر جانے کا واقعہ جو اعلی حضرت نے لکھا وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بار دھوپ کی شدت میں آپ تشریف لئے جا رہے تھے دوپہر کا وقت تھا آپ کو سخت اذیت پہنچے خیال فرمائے کہ جو فرشتہ سورج پر مقرر ہے اس کو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی عرض کی یا اللہ اس فرشتے پر آسانی فرما حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اس فرشتے پر آسانی ہو گئی تخفیف ہو گئی فرشتے نے عرض کی اللہ مجھ پر تخفیف کس طرح آئی رعایت کیسے ہو گئی ارشاد ہوا میرے بندے ادریس نے تیری تخفیف کے واسطے دعا کی میں نے اس کی دعا قبول کی ارض کی اللہ مجھے اجازت دے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں اجازت ملی وہ حاضر ہوئے سارا واقعہ بیان کیا عرض کیا حضرت کا کوئی مطلب ہو تو اکشاد فرمائے فرمایا جنت میں لے چلو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس آفتاب پر سورج پر موقلف فرشتے کو کہا کہ مجھے جنت میں لے جاؤ عرض کی یہ تو میرے قبضے میں نہیں ہے حضرت اضرا ملک الموت علیہ السلام سے میرا تعلق ہے ان کو لاتا ہوں شاید کوئی تدبیر چل جائے حضرت اضرا علیہ السلام آئے آپ نے ان سے فرمایا انہوں نے عرض کی حضور بغیر موت کے تو جنت میں جانا نہیں ہو سکتا فرمائے روح قبض کر لو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک آن کے لیے روح قبض کی اور فوراً جسم میں دوبارہ ڈال دی فرمایا مجھ کو جنت و دوزق کی سیر کرا حضرت اسرائیل علیہ السلام دوزخ پر لائے جہنم کے طبقات کھلوائے دیکھتے ہی آپ بے ہوش ہو گئے اللہ جہنم سے بچائے اللہ ما من النار اسرائیل علیہ السلام وہاں سے لے آئے جب حضرت ادریس علیہ السلام کو ہوش آیا تو عرض کی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہ تکلیف آپ نے اپنے ہاتھوں اٹھائے آپ نے خود ہی کہا تھا مجھے جنم دکھا پھر جنت میں لے گئے آپ نے جنت کی سیر کی تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ حضرت چلیے اب آپ نے توجہ نہیں فرمائی دوبارہ عرض کی کہ حضور چلیے آپ نے کہا کہ کیسا چلنا جنت میں آ کر کو واپس جاتا ہے اللہ تبارک و تعلیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا کہ ان دونوں میں کچھ وہ فیصلہ کر دیں فرشتے نے آ کر پہلے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے سنا اب واقعہ سنا پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا آپ کیوں نے تو لے جاتے جنت میں آ کر فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كل نفس ذائقت الموت ہر جان کو موت چکھنی ہے میں موت کا مزہ چک چکا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ امن کم اللہ وار تم میں سے ہر ایک جہنم کی سیر کرے گا میں جہنم کی سیر بھی کرایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ہوں منہادی مخرجین اور وہ لوگ جنت سے کبھی نہ نکالے جائیں گے اب میں جنت میں آ گیا ہوں کیوں جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا میرا بندہ ادری سچا ہے اس کو چھوڑ دو تو حضرت ادری علیہ سلام کی جنت میں جانے کا یہ واقعہ ہے سارے انبیاء کو سارے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مراتیت کے مطابق معراج کروائی اور جو معراج مصطفیٰ ہے اس کے تو کیا کہنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت الفت عطا فرمائے آپ کا متیع و فرما بردار رکھے اور مرحبہ ستائیسویں شب میں کاش ہم شب بیداری کر کے اللہ کو یاد کریں اس کے حبیب کو یاد کریں نوافل پڑھیں تلاوت کریں درود و سلام پڑھیں ذکر مستعفی کریں یا سنیں یہ رات عبادت کی رات ہے اور دن میں روزہ رکھیں ستائیسویں شب میں جو مسلمان روزہ رکھے اور ستائیسویں شب میں عبادت کرے دن میں روزہ رکھے اس کے لیے علی میرا اللہ علیہ اسلام نے فرمایا اسے 100 سو سال کی عبادت کا ثواب ملے گا اور سو سال کے روزے رکھنے کا ثواب حاصل ہوگا ویسے بھی رجب میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت یہ تو خاص دن ہے عبادت کا اللہ میں نصیب فرمائے اللہ لنا فی رجب و شاہبان و رمضان یا اللہ ہمیں رمضان رجب میں برکت دے شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ آمین بجا ہند نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم